رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں نماز میں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تعلق یا اللہ تیری شان بڑی بلند ہے تیرا مقام بڑا بلند ہے ولا الا رخ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے یہاں بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے پھر منت مانتے ہیں شیخ عبد الطیلانی کے نام پہ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 اللہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے مابین دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ربی میرے رب نے میری حمد بیان کی ہے میری تعریف کی ہے پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کہتے اسنا علی آبدی میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے جب بندہ کہتا ہے مال کی اومین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی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 اور میرے بھائی چو، چو میں اس بارے میں تو حد ہو گئی چوبیسویں اس بارے میں اللہ نے صرف ایک ہستی کو مخاطب کیا ایک کو کس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ل ان اشرکتا لکن کا ولاقورین کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے نیکمال ضائع ہو جائیں گے میرے بھائی خطرناک لکیر ہے شرک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 اب آج کے درس کا اسی پہ اخترام کرتا ہوں کل اس سے آگے جو نماز کا طریقہ ہے اس کو پر گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ کل بھی درس ہوگا کل بھی درس ہوگا اللہ اتبار کو میں عمل کرنے کی توفیق نہ فرمائیں